یا نور اللہ مدری چین کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہیں الحمد للہ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہمیں آج پھر ستائیسویں شب نصیب ہوئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس سے مجھ پر دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کی رضا پانے کے لیے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدنی التیجہ ہے ہم اپنے سلسلے میں آپ کو روزانہ ہی زکات کا نصاب بیان کرتے ہیں کہ آج جو زکات کا نصاب ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکات کا نصاب کیا ہے پچیس جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس روپے 25 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے روپے 25 جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس نو سو روپے آپ کے ذہن میں شرعی سوالات اگر ابھر رہے ہوں شرعی رہنمائی لینی ہو زکوٰۃ فطرے کے متعلق تو ابھی کال کیجئے زیرو تھری ڈبل ڈبل ڈبل ڈبل یہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر ہے آٹھ سے نو بجے تک الحمدللہ اسلامی بھائی آپ کے لیے شرح رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اس نمبر پر موجود رہتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے سائن بھائیوں جمہور یعنی بہت سارے اکثر علماء کے نزدیک بڑے بڑے علماء کے نزدیک شب قدر ستائیسویں شب بتائی جاتی ہے اور بڑی بابرکت راحت ہوتی ہے شب قدر کی شب کہتے ہی رات کو ہیں تو بڑی بابرکت یہ رات ہے قدر والی رات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید پیسے پارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نا انا حفیع قدر ترجمہ کنزلیمان بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بار گی شب قدر میں اتارا شب قدر شرف و برکت والی رات ہے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 عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گنا بخش دیتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے اشرائے آخر میں ہوتی ہے یا شرائے آخر اکیس سے لے کر چاند نظر آنے تک یہ اشرے آخر ہے جو اس وقت ہم پا رہے ہیں اور اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں سے کسی رات میں یعنی اکیس تیئیس پچیس ستائیس یا انتیس آج ستائیس ہے بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جن کے ہم مقلد ہیں الحمدللہ ہم ہنفی ہیں تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے اس رات کے فضائل عظیمہ اگلی آیتوں میں ارشاد فرمائے جا رہے ہیں جو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں اللہ چل و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ما القدر اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر لیلت القدر خیر من الفی شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر یعنی جو شب قدر سے خالی ہوں تو شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے ہماری کم علمی بھی آپ کے سامنے آشکار ہے ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو حقیقتاً اس رات کی یعنی شب قدر کی قدر و منزلت اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق وارد فضائل وغیرہ سے اس قدر آشنا نہیں ہوتی بڑی رات ہے بڑی رات ہے تو اس لیے قرآن مجید کی یہ سور مبارکہ اور اس کے تحت جو خزان الرفان میں تفسیر بیان کی گئی ہے ترجمہ کنزل ایمان کے ساتھ بیان کر اس نیت کے ساتھ کہ مزید جن کے دلوں میں شب قدر کی قدر موجود ہے اس میں اضافہ ہو اور جنہیں اس کا علم نہیں کم معلومات ہے انہیں پتہ چلے کہ آج کی رات کو قرآن اور حدیث میں کس قدر اہمیت دی گئی ہے تو ارشاد ہوا کہ اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے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 تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدی چلے گی نازل یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم ہے کہ آپ کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا سواب پچھلی امت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو سبحان اللہ مزید ارشاد ہوتا ہے تنزل زل والروح اکتوبر اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں زمین کی طرف اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یاد اللہ میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں ایک بار پھر بیان کر دیتا ہوں اس پہ فرشتوں جبریل اترتے ہیں شب قدر کی بات کی جا رہی ہے یعنی زمین کی طرف اور کیا ہوتا ہے اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں کیا یہ رات اگر جیسے ہم علما کا اسی پر ایک جمور علماء ہمارے امام اعظم کا بھی اسی طرف ہے کہ ستائیس شب شبے قدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق تا فرما مزید فرما بھی اس لیے رب بھی جو امین اور فرشتوں کا جو بیان ہوا ہے ازنی رب اپنے رب کے حکم سے من کل امرین سلا من ہی متلا فجر ہر کام کے لیے یعنی ہر کام سے کیا مر جو اللہ تعالی نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا وہ سلامتی ہے صبح چمکتے تک یعنی بلاؤں اور آفتوں سے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 آج کی رات آج حمد ہے چاندنی میں ہیں لوبے ہوئے دو جہاں کون جلوانما آج کی رات ہے دعا کریں وقت لائے خدا سب مدی چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں سب کی منزل کی جانب سفی نے چلے میری فائم دعا آج کی رات آئندہ سال کے معاملات فرشتوں کے سپورٹ کیے جاتے ہیں ابھی چند ہی ماہ کے بعد مدینے کا سفر خوش نصیب کریں گے رہ جاتے ہیں ارما ہائے میرے دل میں رہ جاتے ہیں یہ ارما ہائے میرے دل میں نہ کی زبی دیکھی نہ میں پہنچا مدینے میں رہ جاتے ہیں ارما ہائے میرے سینے میں رہ جاتے ہیں ارما ہائے میرے سینے میں کابے کی زمیں دیکھی مدینے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بار بار بار بار حج کی شہادت عطا فرمائے بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اللہ تعالیٰ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر میں میرا گمبی بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا گم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکو پائے گا بس میرا بل مستر مدین عرفات کا میدان اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہم بھی یوم عرفا عرفات کے میدان میں اس حالت میں گزارے کہ ہم حج کی سعادت پا رہے ہوں کہ وقوف عرفات پانے والا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس سے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو وہاں پر مغفرت کی بخشش کی بشارت ہے گنا بخش دیے جائیں گے رہے حقوق و عقیبات تو اس کی خوشخبری مزدلفہ کے لیے دی جاتی ہے کہ اسی کی جو اگلی رات ہے جو مزدلیفہ میں حاجی گزارتے ہیں وہ حقوق وقبات کی معافی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے بڑی قسمت والا ہوتا ہے وہ جسے ایمان و ذوق و شوق اور سلامتی کے ساتھ کعبے مشرفہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے پہلی نظر جو کعبے پر پڑتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے آئے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے قادر مطلق ہے ہم آج کی رات اس سے دعا کریں یا اللہ ہمارے لیے بھی اسماف کر دیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ یہی طرح ایمان کی سلامتی کی دعا قبر میں آسانی کی دعا نزا کے وقت آسانی کی دعا حشر میں پریشانی سے نجات پانے کی دعا بے حساب جنت میں داخلہ پانے کی دعا یہ خاص دعائیں ہیں جو آج کی رات کرنی ہے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا زمین اور آسمانی بلاؤں سے حفاظت کی دعا رب کی رضا پر راضی رہنے والے سعادت پانے کی دعا اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہم اس کی رضا پر راضی رہیں شکر گزار بندہ بننے کی دعا صابر بندہ بننے کی دعا ساتھ ہی ساتھ مغفرت کی دعا ساری امت کی مغفرت کی دعا کرنے کی آج کی یہ رات ہے بڑی قدر والی رات ہے شب قدر افصیر شہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس شب کو للت القدر چند وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے نمبر ایک اس میں سال آئندہ کی امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں قدر با معائنہ تقدیر یا قدر با بامائنہ عزت یعنی عزت والی رات اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا اس لیے اسے لیلت القدر کہتے ہیں جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے یہ ایک معنی ہے قدر و معنی تنگی یعنی ملائکہ کا فرشتے اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان وجوہات کی بنا پر اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے اس حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کی عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے میرے میٹھے میٹھے پیارے سوائیں بھائیوں غور کیجئے کہ اس رات عبادت کرنے والے کو ایک ہزار ماہ یعنی تراسی سال چار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثبابتا کیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ قعین اللہ تبارک و تعالی جانے اور اس کے بتائے تو اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے پھر یہ کہ اس رات میں جبر امین علیہ السلام فرشتے اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اس مبارک رات کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے جب روزے کا وقت شہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اور خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و طا فرمائی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تفیل یہ رات ہم گناہ کو بھی عطا کی گئی ہے میں آج شب قدر ہی پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا حضرت سین انس بن مالک ربی اللہ تعالی فرماتے ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا یا تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص حقیقت محروم ہے یہ روایت جو بیان کی میں نے آپ کو اس میں میری نیت یہ تھی کہ کسی صورت آج کی رات اگر کہیں غفلت میں گزارنے کی سوچ اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا پلان ہو برائی کرم میں چند راتوں سے آپ کو عرض کرتا چلا آ رہا ہوں لیکن ہمارے امام اعظم کے نزدیک بھی آج کی رات شب قدر ہوتی سر اور بڑے بڑے علماء کے نزدیک شب قدر یہ ستائیسویں رات کو شب قدر کہا جاتا ہے لہذا اس رات کو بالکل غفلت میں گنوانا نہیں چاہیے اور کثرت کے ساتھ عبادت میں یہ رات گزارنی چاہیے اسے ویلے کے میں مزید آگے بڑھوں آئیے کچھ کال لے لیتے ہیں میرا نام اجاز احمد ہے گاؤں کا نام ہے چنی پال ضلع منڈی باؤدین ہے میں بہت مشکل میں بچے بھی روٹ کے چلے گئے نہ کوئی رزق کا نام ہے نہ تقریبا پانچ چھ سال ہو گیا اسی طرح ہی مشکل میں ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے گزر رہا ہوں تو آج میں ادھر آیا تھا ادھر انہوں نے تویظ بھی دی ہے اور پانی بھی دیا کارڈ کیا لیکن ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں تو چہل نمبر بھی آ ہے میں نے بولا کہ فون کروں اللہ کرے کی رات ہے دعا کرے میرے لیے ہم دعا کرتے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالی آج کی بابرکت رات کے صدقے میں آپ کے لیے آسانی فرمائے دیکھیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی یا اس طرح کے اگر کوئی بھی اسلامی بھائی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ چینل پر جن کو اس طرح کی یا پریشانیاں ہیں ہم دعا ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں روحانی علاج بھی کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ اسے موقع پر ہمیں اپنی پر اپنے مزاج پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا انداز کوئی ایسا مزاج غصے کا پن کا یا لڑائی جھگڑے کا اور اس طرح کے بہت سارے مزاج ہوتے ہیں اگر ایسا کوئی مزاج اگر ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو خود اپنی ذات میں تبدیلی لانے پر بھی غور کرنا چاہیے یاد رکھیے جہاں خوشو آتی ہے نا وہاں سارے آتے ہیں جہاں کانٹے ہونا وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں بعض اوقات بعض کی شخصیتوں میں چبن بہت ہوتی ہے چبھتے ہیں زبان سے بولیں گے تو چبنی والی بات ملاقات ہوگی تو ان کا مزاج ان کا انداز ان کا منہ ان کا بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے بڑی برکت والی رات ہے بڑی کرم والی رات ہے اگر اس طرح کی کوئی مزاج کے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مدنی چینل پر ہیں تبدیل کیجیے اپنی عادت کو لوگ آپ سے محبت کریں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے یقین مانیں لوگ قریب آئیں گے بعض اوقات اپنوں کی دوری کی وجہ اپنا ہی کچھ غلط مزاج یا غلط فیصلے یا غلط موقع پر درست بات کرنے کا بھی انداز یعنی بات درست ہے موقع غلط تھا تو ان تمام چیزوں پر بھی غور کر لینا چاہیے البتہ میرے سائل محترم اور اس طرح کے جتنے بھی دکھی پریشان اسلامی بھائی کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے میرے مدی چنے کے ناظرین بلکہ جن کے گھروں میں دکھ درد پریشانیاں ہیں تنگی ہے ہی, نہ چاکی ہے نہ اتفاقی ہے بے اولادی ہے آج دعا کریں سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سارے دکھی اور پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر کرتے بڑی برکت والی رات نصیب ہوئی ہے یہ بڑی برکت والی رات نصیب ہوئی ہے حضرت سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے شب قدر کیونکہ یہ چھپی ہوئی رات ہے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم عرشا فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو اب اس کو آخری عشرے کی نوی ساتویں پانچویں راتوں میں ڈھونڈو تو اب یہاں پر جو بات بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ میرے میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں کا شب قدر کون سی تھی یہ بتانا تھا لیکن دو مسلمانوں کا بہامی لڑنا یہ ایک اس طرح کے عجیب و غریب ہوا نا کہ ہمیشہ ہمیشہ اگلے شب قدر کو چھپا دیا گیا اب اس سے اندازہ ہے کہ مسلمان کا آپس میں لڑنا ان کے لڑائی جھگڑے یہ رحمت سے کس قدر دوری کا سبب بن جاتے ہیں اس بابرکت رات میں میری مدری التجا ہے آپس آپ میں لڑنے پر اب روک لگا دیجئے افسوس ہے میرے میٹھے پہلے بھائیو آج کل مسلمان مسلمان کا دشمن بن چکا پٹھان تو یہ پنجابی تو یہ جناب مہاجر تو جناب یہ سندھی تو یہ بلوچی تو یہ فلاں تو یہ فلاں یہ فلا اس سے ہمیں کیا ملا ہے ان ناروں سے کیا ملا ان مطلب کے لڑائی جھگڑوں سے ہمیں کیا ملا آپ پس میں اس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہو جانے سے ہمیں کیا ملا اب غور کر لیجئے کہ صرف نسلی اور لسانی تفرق کی بنا پر آپس کی مہگ آرائی میں جو اس وقت ہم مبتلا ہیں اس سے ہم کو کیا ملا ہے ہماری جڑیں کمزور ہوئی ہیں آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں اور جو کچھ ہم بھگت رہے کیا یہ ضرور یہ نہیں ہو سکتا یہ ہماری آپس کی اس طرح کی لڑائی جھگڑے اور کا نتیجہ ہو کیا یہ نہیں ہو سکتا آج کی رات ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم اس طرح محبت اور پیار سے رہیں گے اتفاق سے رہیں گے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ اگر ہم شریعت اور شریعت متحرہ پر کا مطالعہ کرتے ہیں شریعت کا تو مسلمانوں آپ تو ایک دوسرے کے محافظ بنائے گئے ہو ہاں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک از کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے مبتلائے درد کوئی از ہو روتی ہے آنکھ مبتلائے درد کوئی از ہو روتی ہے آنکھ کس کس قدر ہم درد سارے بدن سارے جسم کی ہوتی ہے کہیں بھی درد ہوتا ہے ہماری آنکھ سے آنسو ہیں درد پاؤں میں ہے روتی آنکھ ہے درد سر میں ہے روتی آنکھ ہے درد دل میں ہے روتی آنکھ ہے تو کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کرنی چاہیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے لوٹنے ایک دوسرے کی دکانیں اور اسباب کو جلانے کے لیے نہیں ہے ایک دوسرے سے بھتہ وصول کرنے کے لیے نہیں ہے ہم لوگ پرچیاں دے کر بتے دے کر پتے لے کر اگوا کر کر کیا ملتا ہے چوری ڈکیتی کر کے کیا ملتا ہے مسلمان مسلمان کو لوٹے گا مسلمان مسلمان کو مارے گا سیدنا سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کیا تمہیں مومین کے بارے میں خبر نہ دو پھر ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور اپنے مال سے بے خوف ہوں پڑوسی پڑوسی سے بے خوف نہیں ہے گھر کے اندر بے خوفی نہیں ہے اس قدر ہمارا پوزیشن خراب ہے تو مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور مال سے بے خوف ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا اور مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علدگی اختیار کی اور ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف یا اس کے بارے میں اس قسم کے اشارے کنائے سے کام لے جو اس کی دل آزاری کا باعث ہو اور یہ بھی حلال نہیں کہ کوئی ایسی حرکت کی جائے جو کسی مسلمان کو ہراساں یا خوف زدہ کرے تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں ستاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ نے کر لیا جو کر لیا کوئی دیکھا کوئی نہیں دیکھا آپ کی پیچھے کوئی بیک تھی آپ کے کوئی تعلقات تھے جو بھی آپ لوگوں نے کیا کیا کر لیا چلو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا گزار لی زندگی پھر کیا, کیا مرنا نہیں ہے مرنا نہیں ہے قبر میں نہیں جانا کون بچانے آئے گا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تو نہرمانی کی تھین اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو تو ستایا تھا مسلمانوں پر ظلم کیے تھے مسلمانوں سے لڑائیاں کی تھیں بلا اجازت شرعی ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا کیا جواب دو گے ہاں سوچیے ایک اور حدیث سناتا ہوں حضرت بلکہ تحفظ سادات کے حوالے سے نہ لے کہ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی بعض دو زخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھر جائے گی یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر ندا سنائی دے گی کہو کیسی رہی یہ تکلیف وہ کہیں گے انتہائی سخت اور نا قابل برداشت تب انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے تم تب کسی بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہو نا اس کے باباب سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کی بچی کو اٹھاتے ہو نا اس کے ماں باپ کو پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کے گھر میں کسی کی دکان میں جب آپ پرچی بھیجتے ہو نا اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے جس کے گھر کا بچہ مار دیا گیا جس کے گھر کا سربراہ مار دیا گیا ابھی احساس نہیں ہو رہا دنیا کی مستی میں مست ہیں لیکن مرنا تو ہے نا یہ تو تے ہے گولی سے مرے یا بستر پر پڑے بڑے یہ تو مرنا تو ہے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے قبر میں کیا جواب دیں گے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے یہاں تو جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے یہاں تو ظلم ستم بربریت تشدد ماردار لوٹ مار ملا اجازت شرعی یہ سارے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور معاملات جو کچھ ہوتے ہیں ان سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں ان سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں کسی فرد واحد سے بات نہیں کر رہا جو مبتلا ہے گھر کے، گھر کے جھگڑوں میں مبتلا ہے خاندان کے جھگڑوں میں مبتلا ہے رشتے داری کے جھگڑوں میں مبتلا ہے یا قوم کے معاملے میں جھگڑوں میں مبتلا ہے ہر کوئی نہ صرف پاکستان کی بات کر رہا تو دنیا بھر کے عاشقان نے رسول کو ایڈریس کرا دنیا بھر کے عاشقان سے بات کر ہر کوئی غور کرے یتیموں کا مال کھانے والا غور کرے بہنوں کی وراثت کھانے والا غور کرے بیواؤں کا مال کھا جانے والا غور کرے اور اپنے بھائیوں کی وراثت کھا جانے والا غور کرے اپنے بھائیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والا مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والا اس طرح کے مافیا کا ہاتھ بٹانے والا ایسو کی سرپرستی کرنے والے سارے غور کریں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا جو ہے آخر موت, موت, موت ہے میں کہہ رہا ہوں آج کی رات ہی بھی اگر ہم توبہ نہیں کرتے اور جو تلافیاں ان کی تلافیاں نہیں کرتے تو وہ کریں گے کم جو آج کی رات محروم ہوا وہ محروم ہی ہے محروم ہی آج کی رات محروم رہتا ہے تو عادی شرابی اس کے لیے گئی آج کی رات محروم رہ جاتا ہے ماں باپ کو ستانے والا رشتے داری توڑنے والا یہ اس طرح کی بس یہ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں روایتوں میں آئے جو محروم رہ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آپس آپ میں جو لڑائی جھگڑا ہے نا یہ بہت خطرناک شہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی آشی کے رسول مدنی چینل میں ہو جو ان میں سے یا اس کے علاوہ کسی اور ظلم و ستم و بربریت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اگر مبتلا ہے کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے اگر اس وقت چینل پر ہے اور اس طرح کہ کسی اپنی کو گروپ بنایا ہوا ہے اور ایسا کوئی گینگ بنایا ہوا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اگر ایک بھی مان جاتا ہے مدینہ مدینہ آپ کو میں سناؤ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نشاد فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا تھا نکل جاتا تھا جدھر چاہتا تھا نکل جاتا تھا جانتے اور کیوں صرف اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں ایک درخت راستے سے اس لیے کاٹ دیا تھا کہ مسلمان کو راہ چلنے میں تکلیف نہ ہو اب آپ غور کیجیے مسلمان سے تکلیف دور کرنا کتنی ثواب کی بات ہے اور جو تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں لڑنا ہے آپ کو لڑنا ہے لڑنے کا بہت شوق ہے چلو میں بتا دوں کس سے لڑنا ہے نفس کے ساتھ لڑے نفس ہمارا جہاد, بن نفس. جہاد اکبر شیطان کے ساتھ لڑے شیطان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی ہمارے تو کمپرومائز بھی نہیں ہے سی سائر بھی نہیں ہے نفس امارہ اور شیتان کے ساتھ لڑتے رہے لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے ٹائم پورا ہو جائے گا سمجھ نہیں آتی آپ سے محبت کرنے کا وقت ہے نہیں نفرت کہاں سے کر ہیں ہم لوگ آپ سے ملنے کا وقت ہے نہیں لڑکے سے لیتے ہیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور آج کی اس بابرکت برکت رات کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اتفاق اور محبت اور پیار آ جائے ماں بیٹوں میں ماں اولاد میں والدین میں بیوی شوہر بیوی میں اور مطلب کہ پڑوسی آپس میں رشتہ دار آپس میں آج کی رات مل جاؤ مل جاؤ بالکل بالکل ایک ہو جاؤ کاش ہم ایک اور نیک بن کر اپنی زندگی گزاریں اور شیطان کے خلاف لڑتے رہیں زندگی بھر اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کو عبادت میں ریاضت میں اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہوئے ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں اتفاق کر لیجی آج محبت کر لیجیے آپس میں بہت لطف جائے گا ایک بار محبت کر کے تو دیکھو ایک بار معاف کر کے تو دیکھو ایک بار در گزر کر کے تو دیکھو یار اگر کوئی مانے ہوئے شرعی نہیں ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے مل جائیے بالکل مل جائیے جیسے ہاتھ ملے نا مل جائیے اور یہ ملتے ہوئے اسی طرح معافی بھی مانگ لیجیے گسرے دوسرے کے ساتھ اللہ کپور الرحیم ہے کیا جب ہمارا یہ ایک دوسرے سے معافی مانگنا ہمارے رب کو پسند آ جائے اور وہ ہمیں معاف فرما دے آئیے کال لیتے وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں نے سوال کرنا ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے تو کیا مدنی چینل بھی دیکھنا عبادت ہے بالکل الحمد للہ اس میں سے کون سی شے ہے جو آپ کو اسی لگتی ہے اور خاص آج کی رات تو الحمد یہ ابھی جیسے کہ کچھ سلسلے ابھی چلیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں بھی آپ کو بتائی جاتی ہیں میں مدنی کاموں کے حوالے سے تو اس کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں پھر اس کے بعد آج تو ختم قرآن ہے کئی مساجد میں آج ختم قرآن ہوتا ہے تو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی آج ختم قرآن کا ترکیب ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخری چار رکعتیں اور وطر آپ کو برائے راست مدنی چینل پر دکھائیں اور اس کے بعد تراوی و وطر وغیرہ جو پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد الحمدللہ للہ آج کی اس بابقت راس ستاہ شب کا اجتماع ہوتا ہے تلاوت ناز شریف اور اس کے بعد سنت و بھرا بیان بھی ہے پھر مدنی مذاکرہ بھی الحمدللہ آج کی رات پھر آج کی رات الوداع بھی پڑی جاتی ہے الوداع کے بعد دعا بھی ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے تو ذکر اللہ بھی ہوتا ہے اور یوں شہری تک الحمد للہ یہ اجتماع جاری رہتا ہے تو آج تو ویسے ہی شہر تک رات بھر برکتیں ہی برکتیں سلامتی سلامتی ہے ستاہ کی شب قدر کے لیے تو اللہ کرے کہ آج کی رات ہم بزارے آپ جس طرح عبادت اب یہ جو مدی چینل میں بیٹھیں گے آپ اچھے چینیتوں کے ساتھ ان اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب پائیں گے اور کون سنائیے جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جناب میں محمد آشم حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ شب قدر کا جو ہے جس طرح چاند کا ظہور مختلف تو ملکوں میں مختلف ہے تو اگر شبِ قدر سعودی عرب میں تاکرات پہ ہو رہی ہے تو دنیا میں ایک ہی بار ہوگی یا ہر ملک کے لیے اس کی اس کا ظہور الگ ہوتا ہے کیونکہ وہاں اگر تاکرات ہوگی تو یہاں تاکرات نہیں ہوگی تو اس پہ آپ ذرا بیان فرمائیں مہربانی و السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظاہر جہاں جو رات پائے گا وہیں آپ نے جس رات یہاں پر سے وہ روزہ رکھا تھا یا پہلی رمضان جو آپ کی تھی تو زہر کے اس سے پہلے ایک رمضان تو وہاں ہو چکی تھی آپ نے تو روزہ نہیں رکھا تھا تو آپ کے تیس شابان تھی اور دوسرے ملکوں میں یکوں رمضان تھی تو جس طرح تیس شابان کو آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا رمضان مبارک کا تو اسی طرح جس رات جہاں جو شب پڑے گی اس رات اس کے لیے وہی شب ہے بل تعالیٰ عالم ہوں رسول عالم ازب وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی کال سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا تعلق لودرہ کے ایک شہر سوئی والا سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سلاد و تصبیح کے بارے میں بتا دیں سلاد و تصبیح کے بارے میں میں کیا بتاؤں آپ کو مجھے نکالنا پڑے گا کیونکہ اس کی پوری وہ روایت ہے میں کوئی روایت سنا دیتا ہوں جی اچھا اور کال بھی لے رہے تھے لیکن اب آپ نے آپ لوگوں نے جب کال چلائی ہے تو مجھے ان کو جواب تو دینا پڑے گا نا میں آپ سے نہیں ہمارے وہ کان میں وہ میں نے لگائی ہوئی ہے نا تو پیچھے سے وہ تاکیت فرماتے رہتے ہیں مدنی سورہ میں آپ کو انشاءاللہ امید ہے اس میں نہیں ہے فائدہ رمضان میں اس میں روزوں کے متعلق ہے مدنی سورہ میں باقاعدہ روایت بھی موجود ہے اس کے متعلق اپنے سلاد و تصبی کے بارے میں اور پورا طریقہ اس میں تفصیل سے موجود ہے میں معذرا چاہتا ہوں میرے بھا بھی ہے نہیں لکھا ہوا آپ وہاں روایت بھی دیکھ لیجیے اور طریقہ کار بھی پڑھ لیجیے مدنی منصورہ میں اور کون سنائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم آ... السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ آ... میں بول رہا ہوں بھرول ملک سے تو میری پریشانی یہ ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں بھرک لیکن میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم نے بچوں کو پاکستان بھیج دیا لیکن ابھی گھر میں حالات بہت خراب ہیں ابھی بھی دعا کر میں اللہ تعالیٰ اللہ وعلیکم السلام اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور جو جملہ پریشانیاں ہیں رب کریم اپنے کرم سے اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے اور جو آپ کے یہاں بکھرا ہوا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اسے سمیٹ سمیٹنا سمیٹنا نسیب فرمائے اور جو کام الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے سلجھا دے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیو امیر میر مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکری فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر جو میں نے ابھی آپ کو سورہ مبارکہ شروع میں پڑھ کے سنائی تھی سور قدر سات بار پڑتا ہے اللہ تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی پورے سال میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل تین بار پڑھتا ہے اللہ تعالی اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے تو آج کی رات کم از کم سات مرتبہ سور قدر اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لیجئے اس کی کوشش کیجئے کو سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یوسف قادری ہے میں بزار, بزار, سے بات کر رہا ہوں اگر میرا سوال یہ تھا کہ کامیابی کے لیے انسان کو ایک تو یہ کہ جو دل کے بتایا ان پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا علاوہ کون سے راستے ہیں جن پر انسان کو کامیابی کے لیے جو ہے اپنا مطلب راستہ اختیار کرنا چاہیے جن سے یہ کہ وہ اپنے دن کے معاملے میں جو ہے کامیاب ہو جائے اور میرا اپنا حضرت مولانا محمد عمران قادری کو بہت بہت سلام ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظاہر اب یہ اسلام ہمارا آج ستائیوی شب ہے رمضان مبارک میں چلتا رہا آگے جب تک ہمیں رمضان و مبارک نصیب ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر میں دو ٹوک لفظوں میں دنیا اور آخرہ دونوں کی کامیابیوں کی بات کروں نا تو وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں وہ وہی کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے آپ کامیاب ہیں یہ دو ٹوک لفظوں میں بات ہے جو شریعت نے کہا ہے ویسا ہی کریں شریعت نے جیسا منع کیا ہے اسے اس رک جائیے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی ترقی کریں گے آپ اللہ اللہ نے چاہ ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی رب نے اپنے چاہوں کامیابی نصیب ہوگی اور کون سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام احسان الحق ہے اور میں لودنہ کے شہر سوئی والا سے تعلق رکھتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے داڑھی مڑانا حرام ہے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھنے ہی نہیں دیتے کہ نہ آئے گی نہ مڑانے کی حاجت پیش آئے گی تو کیا یہ بھی حرام ہے اب بڑھنے نہیں دیتے تو منٹے ہی ہوں گے نا شیب کر شیو کرتے ہوں گے تو بڑھنے نہیں دیتے ایک تو یہ ہے تو شیو کرنا یہ بھی نا حرام ہو گیا اور یا پھر یہ کہ وہ ہلکی ہلکی آ جاتی ہوگی جس کو فرینچ کٹ بھی کہتے ہیں خشخشی داڑھی بھی کہتے ہیں تو وہ کینچی لگاتے ہوں گے کہ یہ بڑھے ہی نہ تو یہ بھی حرام ہے داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ بالکل یہ ٹھوڑی کے نیچے سے لے جا کر جب آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے پوری ٹھیک ہے نیچے سے آپ نے پکڑ لیا اس کو اب یہ جو زائد والے اس کو کاٹ دینا چاہیے اور اسے کاٹ ہی دینا چاہیے تو یہ پوری ایک مشت ایک مٹھی داری فل فیسڈ جس کو کہتے ہیں یہ ہے اس سے کتروانا گھٹانا بھی حرام اور منڈوانا بھی حرام ہے چلے سوال کیا ہی ہے آپ نے تو جتنے بھی میرے بندی چینل کے ناظرین ایسے ہیں اگر کہ جن کی داڑھی نہیں ہے ایسے عجیب و غریب قوم ہے ہماری آج کی رات بھی مسجد میں بھی جائیں گے نا تلابی پڑنے کے لیے ہاتھ تو بڑی رات ہے آج خاص شیو بنا کے جائیں گے آج کرتا شلوار نکالا رکھا ہوگا وہ نکالیں گے ابھی آپ اور یا تو ماض اللہ بنا چکے ہوں گے یا پھر بنائیں گے ارے یا ایسا تو نہیں کرو یا. ایسا تو اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یہ کیا یہ رمضان بھی بغیر داڑھی کا یہ رمضان سے بھی داڑھی کا توحفہ نہیں لیں گے آپ ایک مٹھی داڑھی کا توحفہ اس رمضان میں تو لے لیں بڑی بڑی عمر کے لوگ یار چالیس چالیس ستر, ستر سال کی عمریں ہو جاتی ہیں مگر آپ داڑھی نہیں رکھتے پوری داڑھی نہیں رکھتے ہلکی ہلکی داڑھی رکھ لیتے ہیں رگڑ دے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسا تو نہ کریں یہ تو ناجائد و حرام کام آپ آج ابھی اسی وقت چھوڑ بھی دیں اور جب تک گناہ کے اس کی توبہ بھی کر لیں اللہ توفیق نصیب کرے ام مومنین سعیدون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کر فرماتی میں نے اپنے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں سرکار عبد صلی اللہ تعالی علیہ نے شاہ فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہم انک حب العفو یعنی اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند ہی کرتا ہے یہ مجھے معاف فرما دے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو میرے میٹھے پیارے صاحب یہ چند مدنی پھول میں نے آج ستائیسویں شب کی برکتیں لیتے ہوئے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں آئیے ایک اور کو لے لیتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایوب قریسی بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو تھوڑا بہت سارا میں بے تین دیتا ہوں کہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے درست قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں اور تلاوت قرآن مجید کی عادت پیدا کریں ان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت میں مشورہ دوں گا کیا مرتب المدینہ سے یہ قرآن شریف ہدیت حاصل کریں یہ کنزول ایمان ما خزانہ عرفان ہے یہ حاصل کیجیے الحمد اس قرآن مجید کو لے کر اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ترجمہ بھی ہے اور اس میں تفسیر بھی ہے تو پورا قرآن کی تفسیر ایک جلد میں اور پھر الحمد للہ سراۃ جنان کی چوتھی جلد بھی آ گئی ہے یہ بھی تفسیر ہے بارہ پارے اس کے گویا کے آ چکے ہیں تو جو بھی اپنے قلبی اطمینان کو اور کچھ ذہنی سکون کو پریشان... ذہنی سکون چاہتے ہیں پریشانیوں سے, بھا... سے فرا... دور ہو جائے پریشانیاں تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اللہ کا قفرت کے ساتھ ذکر کریں اللہ بھی ذکر اللہ تتم عن بے شک دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے قصر کے ساتھ ذکر کریں سقین معائنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی شیطان کے غلبے سے بچیں گے میرے مٹھو پیارے اسلامی بھائی اب سلسلے کا اختتام کر رہا ہوں آج کی رات کی میں نے آپ کو دعوت پیش کر دی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی رات ضرور بھی ضرور جو باب المدینہ کے ہیں وہ فیدان مدینہ کو رخ کریں گے اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ستائیسی شبق جتیمات ہوتے ہیں اس ستائیسی شب کے جتیمات میں آپ شرکت کرنے کی بھی نیت کر لیجئے اور جو فیدان مدینہ میں نہیں آ سکتے انہیں چاہیے کہ کسی بھی گناہوں بھری ترکیب اختیار نہ کریں صرف اور صرف نیکی نیکی اور نیکی میں وقت گزاریں نو میوزک نو موسیقی بالکل میوزک بالکل موسیقی نہیں کوئی بے پردگی کی طرف مت جائے گا کوئی بد نگاہ کی طرف نہیں جانا اللہ تعالی مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفی کا تا فرمائے آمین بجاین نہ بجی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے چلتے ہیں امیر سونت کی طرف